الحمد اللہ الرحمن يا رسول اللہ صحاب نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین آج رمضان المبارک کی اکیسویں شب ہے اور جیسا کہ کل کے بیان میں وضاحت کی گئی تھی کہ آج آپ کو مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا پہلی المر تضضضا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مبارک سیرت کے حوالے سے کچھ عرض کریں گے کیونکہ اکیس رمضان المبارک آپ سے نسبت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے تو آج کے انشاءاللہ اس سنوتے بیان میں شیر خدا کرم کر اللہ تعالی وجہ کریم کے مبارک اور صاف آپ کے فضائل کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا ماشاءاللہ اللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں متقفین اسلامی بھائیوں کی خوب بہاریں آ چکی ہیں کیونکہ آج جہاں جہاں اکیسویں شب ہے کیونکہ بعض بعض ممالک ایسے ہیں جن میں اکیسویں شب کل تھی تو جہاں جہاں اکیسویں شب ہے وہاں پر خوش نصیب اسلامی بھائی آشیقان رسول اعتقاف کی سعادت آ چکے ہوں گے تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں حاضر ہو جانا ہوتا ہے اگر مسجد کے باہر آپ تھے اور آفتاب غروب ہو گیا سورج غروب ہو گیا تو اب اتقاف نہیں ہو سکے گا اس میں غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہی مسجد میں حاضر ہونا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت سے بے شمار عاشقان رسول ہزارہ اسلامی بھائی ہزارہ اسلامی بھائی اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ان آج رات جو مدنی مذاکرہ ہوگا اس میں ابھی آپ مناظر دیکھ لیں گے سوا دس بجے کے آس پاس ان مدری مذاکرے کی نشست کا آغاز ہو جائے گا آج رات کو بھی جیسا کہ روزانہ رات کو ہوتا ہے آپ دیکھتے رہتے ہیں تو ماشاء یہ متقیفین اسلامی بھائی بیٹھ گئے آپ بھی جہاں بھی ہیں اس وقت ہزارہ ہاں مساجدوں میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی متقف ہوئے ہوئے ہوں گے آپ بھی جہاں جہاں ہیں اگر آپ میں اتقاف نہیں کیا ظاہر ہے سو جگہ مدنی چینل پر سن رہے ہیں تو اب متفق نہیں ہے اس لیے مدنی چینل پر ہیں تو مگر آپ کے علاقوں کے اندر جہاں جہاں آپ معلومات کر دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی آپ کو ملیں گے ان کے پاس ضرور حاضری دیجیے ان سے خوب خوب برکتیں لیجیے ان کے ساتھ بیٹھیے حلقوں میں ایک پورا ایک تربیتی اتکاف ہوتا ہے پورا جدول بنایا جاتا ہے دعوت اسلامی کے تحت کہ صبح دوپہر شام رات کیا کیا کرنا ہے پھر آج تو تاق رات ہے اکیسویں شب یہ تاق رات بھی ہے اور جیسا کہ آپ کی علم ہے کہ آخری اشرے کی تاقراتوں میں لہ القدر ہوتی ہے اور لَ القدر کی خاص دعا یعنی خاص وظیفہ بھی حدیث پاک ملا ہے اللہ ان کا تحب الرف اللہ این کا ارف تو حب الفوا فاحفع اللہ کاحب الفوا فاحفعی یہ مخفرت کی مغفرت پانے کے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کرنے کے لیے اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے یہ ایک پاکیزہ مبارک دعا ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے اس دعا کو ضرور آج کی رات کثرت کے ساتھ کریں تاکرات ہے آج رات کثرت سے اپنے رب کی عبادت کریں جو جوں عید کے دن قریب آ رہے ہیں محسوس ہوتا ہے تو, تو ہماری خرید و فروخت بازار کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے ادارہ رک جائیے اور بازار کا رخ کرنے کے بجائے اللہ از وجلّہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیے مسجد میں زیادہ سے زیادہ گزاریے قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیجیے کہ کیا عجب آج ہی ستائیسویں شب ہو آج ہی للت القدر ہو اگرچہ اس پر علماء کرام کا جمعہ ہے اکثر اسی کی طرف ہے کہ للت القدر یہ ستائیسویں شب کو ہوتی ہے لیکن متکف کو ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کتابوں کے اندر کہ اتقاف للت القدر کی تلاش ہے جو کہ رمضان المبارک کی آخری اشرے کی تاک راتوں میں اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس یہ تاک راتوں کے اندر میں کوئی ایک رات ہمیں للت القدر عطا کی جاتی ہے تو کیا جب کہ آج کی رات بھی للت القدر ہو اور ویسے آج کی رات کو خاص نسبت مولا مشکل کشا شعر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم۔ ان کو اس آج کی رات کو نسبت بھی ہے تو جتنے بھی اس وقت عاشقان رسول مدنی چینل پر ہیں اور و وظائف تلاوت قرآن مجید تراوی جو مسجد میں ادا کریں گے تو اس کے بعد مسجد میں بیٹھے رہیے بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ جو تراوی کے بعد کہیں نہ کہیں بیان وغیرہ کی بھی صورت ہوتی ہے الگر مدنی چینل پر سوا دس بجے چکے مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا ویسے بھی اب جیسے میرا بیان ختم ہوگا تو بیان ختم ہونے کے بعد کچھ دیر ہم آپ کو امبیل سنت کے ساتھ بھی لے چلتے ہیں جہاں پر امبیل سنت کے سب مناجات وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں نعتیں ہو رہی ہوتی ہیں عشقہ رسول اوٹ پوٹ کر اللہ حضر کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں پیارے حبیض صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں محبت میں عشق میں رو رہے ہوتے ہیں وہ بھی مناظر آپ کو دکھائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے بعد دعوت اسلامی کی مدنی خبریں آپ کو دکھائی جاتی ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے وہ کم وقت دکھا دی جاتی ہیں اس کے ساتھ ہی تفسیر قرآن بیان کی جاتی ہے تراویہ رمضان کے حوالے سے کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے تراویہ رمضان کے اندر اس کا خلاصہ قرآن شریف کا تفسیر کے صورت میں بیان کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی الحمدللہ دیگر سلسلے ہوتے ہیں اور پھر مدنی مذاکرے کے نشید پر شروع ہو جاتی ہے اور رات دیر تک چلتی ہے پھر اس کے بعد انگلش میں خلاصہ بیان کیا جاتا ہے جو مدنی مذاکرہ اس دن میں دوپیر اور شام رات میں ہوا ہوتا ہے اس کے بعد الحمد عزوجل امیل سنت کے سہری کے مناظر کے ساتھ ساتھ فیضان سہری کا سلسلہ جو ہمارے اسٹوڈیو میں جاری ہوتا ہے وہ ہوتی ہیں پھر کچھ سوال جواب نعتیں مناجات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے ماشاء پھر آ تو جہنم سے آزادی کا اشرا شروع ہو چکا ہے تو پھر سن و بیان آپ سنیں گے جہنم سے آزادی عشرہ جہنم سے آزادی کے کیونکہ آپ نے عشرہ رحمت پر بیان سنا اشر مخفرت پر آپ نے بیان سنے نگران کابینہ عجی شاہداری صلی اللہ مح ماشاءاللہ یہ بیان کرتے ہیں اور پھر امید ہے کہ آج آپ بیان سنیں گے جہنم سے آزادی کے قوان پر تو یہ سلسلہ پھر سن تو پھر وہ فرض علوم کے سلسلے میں الحمدللہ للہ آپ کو کتنا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ سلسلہ جاری ہے ڈبل بارہ گھنٹے مدنی چینل ہمیں سکھائی رہا ہے گنا بھرے معاملات سے نکل کر نیکیوں بھری زندگی کی طرف قدم بڑھائیے ہے آج شہنشاہ ولایت جن کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے آج ان کی شب ہے ہم ان کا واسطہ ان کا وسیلہ ان کا صدقہ مانگتے ہیں کہ یا رب کریم تو یہ ہمارے آقا مولا مشکل خوشا شیر خدا کر اللہ تعالی وجل کریم کا واسطہ ہماری مغفرت ہماری اللہ ادن کا غفور یا غفور یا غفور ہماری بخشش کرتے جہنم سے آزادی اشرہ اشرا میرے مولا مشکل خشا کی مبارک شب شینشاہ بلایت کی مبارک شب ملائی ہم تمام اسلام بھائی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں میرے مدیچرے کے ناظرین جو تیری بارگاہ میں حاضر ہیں یا رحم و رحمی ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی ہی دیتے ہیں ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی ہی دیتے ہیں اللہم ربنا مربن تین دنیا حسنا وفی حسنا وقین بننا وقین بننا وقین رحمتی کاحمتی کا استاخیس تجھے ہمارے مولا مشکل کشا شیر خدا کر تعالی وز الکریم کا واسطہ مولا ہماری مغفرت کر ہمارے بیوی بچوں کی مففورت کر اللہ ساری امت کی مقفورت کر ہمارے شہر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا ہمارے شہر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا ہمارے شہر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا یار شرئے جانم سے آزادی کا واسطہ آج کی اس مبارک تاک رات اکیس شب کا واسطہ ہم سب کے حل پر رحم کرتے ہمارا حال اچھا نہیں ہے بولا ہمارا حال اچھا نہیں ہے ہمارا حال اچھا کر دے ہمارے گھروں میں جو نہ چاقیا ہے نہ اتفاقیاں ہیں اللہ اسے دور کر دے آج کی کس شب کا واسطہ بولا تاخرات کا واسطہ ہمیں دہشت اور خوف سے نچات دیتے جملہ پریشانیاں دکھ در دور کر دے جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے جو پریشان حال پریشانی دور کر دے جو تنگ دستے فراخ دست کر دے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کا سکھ عطا کر یا اللہ کسی کا جس کا آمین کہنا تیری بارگاہ میں پسند اللہ اسی کا واسطہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول کر لے قبول کر لے قبول کر لے ہمیں بار بار حج کی سعادت دے بار بار بیٹھا مدینہ دکھا اللہ اسی سال مکہ دکھا دے اسی سال مدینہ دکھا دے حج کی سعادت عطا کر دے حج کی سعادت عطا کر دے حج کی سعادت عطا کرتے کر یا خدا حج پہ بلا آ کے بے کابہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر گنبتے خزرہ دیکھو یار رحم ہماری خطاؤں کو معاف کر ریا کاریاں طرح طرح کے نجاد وبارک محمد و سلام علیک سیدی رسول اللہ, حضرت اللہ تعالیٰ عنہ انہوں فرماتے سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمع جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انس مجھے وضو کرو حضرت سعین انس علی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے وضو کروایا پھر پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر دو رقط نماز ادا فرمائی شا فرمایا اے انس اس دروازے سے داخل ہونے والا شخص مومنوں کا امیر مسلمانوں کا سردار چمکتے نشان والوں کا قائد اور جانشینوں کا مہر ہوگا حضرت سعید انس رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے میں نے دلی دل میں دعا مانگی یا اللہ داخل ہونے والے کا تعلق انسار سے انسار سے تھے جب کچھ دیر بعد امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا علی مرتض کر رحم اللہ تعالیٰ وز کریم اس دروازے سے داخل ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دریات فرمایا انس یہ داخل ہونے والا کون ہے میں نرس کی حضرت علی ربی اللہ تعالی عنہ پس بس آپ اٹھے یعنی میرے آقا صلی اللہ وسلم اٹھے وہ خوشی سے سیدنا پہلی المرتضہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وضول کریم کو گلے لگا لیا پھر دونوں کے چہروں کے مبارک پسینے ایک دوسرے سے مل گئے اس امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وزول کریم عرض کی آقا آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا ارشاد فرمایا مجھے ایسا کرنے سے کیا چیز مانے ہے کیا چیز روکتی ہے جبکہ تم میری باتیں بعد میں آنے والوں کو پہنچاؤ گے میرا پیغام ان تک پہنچاؤ گے اور لوگ میرے بعد جس بات میں اختلاف کریں گے تو اس بات کی ان کے سامنے وضاحت کرو گے تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے آقا مکی مدری مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے کس قدر محبت تھی کس قدر پیار تھا یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی یہ مقتط المدینہ کی مطبوعہ کتاب بڑی پیاری کتاب ہے اور مشہور بزرگ ہیں ابو امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی شافی رحمت اللہ علیہ یہ چار سو تیس سین حجری کے ہیں اور ان کی کتاب اخلیت الاولیاء و طبقات الاصفیہ یہ پہلی جلد ہے اور اس جلد میں اس کتاب کے اندر خلفۂ راشدین جو ہیں ہمارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عینہ خلیفہ اول عاشی کے اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عینہ اور سعیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عین ہو اور حضرت سیدنا عثمان غنی با حیا جن پر ناز کرے ربدی اللہ تعالی عین ہو اور ہمارے آقا شیر خدا مولا مشکل کشا کرم اللہ و تعالی وجل کریم ان کے اس میں فضائل اقوال زعد و تقوی کا بیان اس کتاب میں موجود ہے اور اس کو المدیث علمیان نے اس کا ترجمہ کیا ہے ٹرانسلیشن کیا ہے اس کا نام رکھا ہے اللہ والوں کی باتیں یہ کتاب کی زیارت کر لیجئے ہو سکے تو اس کتاب کو مخت المدینہ سے حاصل کیجئے اور پڑھیے خلفائے راشدین کی سیرت پر یہ بھی ایک انوکھی الحمدللہ للہ آپ کو کتاب ملے گی تو یہ آپ کے فضائل چکے میں نے آج بیان کرنے تھے اس پر یہ رواج آپ کو بیان کی اسی طرح حضرت سعید عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عرمات بے شک قرآن مجید سات حروف پر اترا ہے اور ان میں سے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور امیر مومنین سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم ہیں جن کے پاس ظاہر اور باطن دونوں علم دونوں کا علم موجود ہے مزید ان اللہ ان کے فضائل میں احادیث سے مبارکہ مزید ہیں اس سے بیان کروں گا آپ کے جو مفصر شیخ حکیب الحمد مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ اس وقت لکھا ہے میں پہلے وہ آپ کو بیان کرتا ہوں میراج شرح سے آپ کا نام علی بھی ہے اور حیدر بھی کرار آپ کا لقب ہے کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے کہتے ہیں کہ ابو توراب کنیت آپ کو بہت پسند تھی کیونکہ ایک مرتبہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے درمیان کو شکر انجی ہوئی تو آپ لوٹ کر کے تشریف لے گئے اور آپ کے اوپر مٹی تھی مٹی پر تھے آپ گرد ریٹ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ذکیل ہوا تو آپ کی طرف تشریف لے گئے جب آپ مٹی کے ساتھ آپ کو دیکھا تو آپ کو ارشاد فرمایا ابو طراب یا ابو تراب اے مٹی والے بس اتنا پسند آیا مولا مشکل کچا شعر خدا کر رہا اللہ تعالی وزول کریم کو آپ کا یہ ابو تراب کہنا کہ آپ اس وقت سے اپنے ابو طراب آپ نے گویا کہ اپنی جیسے کنیت رکھ لی آپ کو بہت پسند تھی ابو طراب آپ کی کنیت میرے کا حضرت امام علیہ سنت عاشق کے اہل بیت عاشی کے ماہ رسالت عاشق صاحبہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنے ایک کلام ہے جو خاک پر ہے ہم خاک ہیں اور خاک ہی معواہ ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد اعلی ہے ہمارا اسی کلام کے اندر آپ نے اس ابو تراب کی کنیت کو یوں لکھا یوں بیان کیا ہے جس نے لقب خاک شہن شاہ سے پایا جس نے لقب خاک شہن شاہ سے پایا وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا یہ خاک پر میرے آکا اعلی امام السنت کا شعر ہے بہت بڑے بور پیارے اشعار اس میں ہمارے آکا اعلی تز امام اللہ سنت نے لکھے ہیں اے مدعی و خاک کو تم خاک نہ سمجھے اس خاک پہ تعمیر تو قبلہ ہے ہمارا بہت اچھے اچھے شعر ہے خیر یا پورا کلام تو مجھے بیان نہیں کرنا البتہ ابو تراب کے حوالے سے یہ واقعہ ذہن میں آیا میں نے عرض کر دیا حیدر آپ کو کہا جاتا ہے اور حیدر کا معنی ہے شیر اور حیدر کرار آپ کو کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب بنتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا حیدر حیدر کرار کرار کا معنی ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا یعنی شیر حیدر کر ایسا شیر جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا ہے ابو تعلیم نے آپ کا نام علی رکھا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو خطاب اسد اللہ دیا اللہ کا شیر آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تچازاد بھائی ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت رفضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں اور انہیں سے امام حسن اور امام حسین کی ولادت ہوئی جنہیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ایک روایت کے متعلق سنگا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے میرے پھوکے ان, ان سے خوشبو آتی تھی میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کو عاشق کے, کے ماہ سالت عاشی کے علی بیت عاشق کے صحابہ میرے اعلیت امام اہل سنت نے اپنے ایک کلام میں اس طرح لکھا ہے وہ پھول والا کلام ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ محمد کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول تو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیسے کس چمرستان کرم کی زہرا کلی خاتون جنت مزی اللہ تعالی زہرا زہرا زہرتن یہ ہے ہی کلی کلی کو کہتے زہرا اور ساتھ کہتے ہیں ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول تو یہ فن شہری ہوتی ہے اس میں مطلب تفصیل بیان ہوتی ہے ایک لفظ اپنے آگے پیچھے کی تفسیر بیان کرتا ہے تو بہت پیارا شہر تا یہ تو پھر انی سے سیدوں سیاد کا سادات کا سلسلہ چلتا رہا حضرت بولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجود کلیم ولایت کے مرکز اور شریعت کے دریائے نا پیدا کنار آپ پنجتن پاک میں بھی داخل ہیں اور چار یار میں بھی یہ مطلب ایسی نسبت ہے کہ ایک ہاتھ اس جماعت میں رکھتے ہیں دوسرا ہاتھ اس طرف رکھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے لیتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت مدی اللہ تعالیٰ عینا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وزر کریم امام حسن امام حسین پنجتن پاک یہاں بھی آ گئے اچھا یہ یہ پنجتن اس طرف بھی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ کریم یہ پنجتن اس طرف بھی آتے اور پھر چار یار شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وزال کریم اور تینوں خلافہ تو یہ چار یار کی ہر طرف مطلب کہ محبتوں کی یہ ساری وہ باتیں ہیں نسبتیں ہیں بڑی یادیں ہیں اس کے اندر وہ کسی شاعر نے بڑا پیارا ادھر ایک شعر کہا ہے کہ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اور ایک اور شعر تھا ایک, ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگم جگمگ تاروں میں محتاط کا عالم کیا ہوگا کیا خوش نصیب تھے یہ صحابہ کرام علیہ جی اپنے سر کی آنکھوں سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی اور کتنے نصیب والی قسمت ہے کتنی بڑی نصیب ہیں ہمارے مولا مشرقہ شہر خدا کرم اللہ تعالیٰ وزول کریم جن کی پروریش سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے کتنی بڑی نسبت ہے اور ایک بہت پیاری نسبت ہوئی کہ جب سرکار جب مولا مشلقشا شہر خدا کرم اللہ تعالیٰ وزول کریم کی ولادت ہوئی تو جو جس کو غسل ولادت کہتے ہیں وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا وسالے ظاہر ہوا تو اس ہوا تو اس وہ غسل مولا مشکل کشا شعر خدا کر رحم اللہ تعالیٰ وجل کریم کا نام بھی وہاں آتا ہے تو کتنی ایک مبارک اور پیاری نسبت ہے خیر آپ کے فضائل اور آپ کی اتنے ہیں کہ ہمارے حکیم علومت مفسر شعید مفتی احمد یار نعمی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ آپ کے فضائل ریت کے ذروں اور آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں اتنے آپ کے فضائل ہیں اور بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ آپ اعلی عبا ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں قاسیم ولایت آپ ہی ہیں ہر ولی کو آپ سے فیض ولایت ملتا ہے اب میں یہاں پر چند احدی سے مبارکہ آپ کو بیان کروں گا اور انشاءاللہ اس کے تحت جو کچھ بیان ہوا وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد امیر سنت کی زیارت کریں گے آئیے کچھ دیر امیر سنت کی زیارت کرتے ہیں امیر سنت عاشقانِ رسول کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے تشریف لے آ چکے ہیں ماشاءاللہ اللہ سب کے آغاز پر ڈیرو ڈھیر متقیف اسلامی بھائی عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں آ چکے ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر میں مختلف مقامات پر دنیا بھر میں نوٹ اونلی پاکستان دنیا بھر میں اس وقت بے شمار مساجد میں دعوت اسلامی کے تحت اور ایک پرٹیکولر جدول کے تحت اتقاف کا آغاز ہو چکا ہے اور مبلگین دعوت اسلامی کے الحمد للہ اسلامی بھائیوں کو اتقاف میں خوب خوبصورتیں آداب فرائض و واجبات سکھانے میں مصروف عمل ہوں گے بڑا علمی اور عملی اعتقاف ہوتا ہے دعوت اسلامی کے تحت آپ جہاں بھی ہیں دعوت اسلامی کے اس اتقاف کی برکت اور بہاریں لوٹنے کے لیے ضرور آپ ان متقفین کے پاس حاضری دیں اسی طرح جو باب المدینہ میں تو جو مجھے سن رہے ہیں ان کے میں ان کو میں خاص آج کی رات کے لیے اسپیشلی طور پر میں ضرور ارض کروں گا کہ جیسے ترابی سے فارغ ہوں آپ فوراً فورن فیضان مدینہ کی طرف رخ کیجیے اور سوا دس بجے کے آسوا جو مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا لازمی اس پہ شرکت کیجیے رات فیضان مدینہ مسجد میں گزاریے یہاں وہاں تفریح گاؤں میں محلوں کچوں میں بازاروں میں آج تو تاک رات ہے مبارک رات ہے نیت کر لیجئے گھر کے اندر جو اسلامی بہنیں وغیرہ بیٹھی ہیں وہ تھوڑا ذہن بنا ہے کہ جی جی آپ جائیے, جائیے جائیے جائیے جب بلا رہے ہیں تو کیوں نہیں جائیں گے آپ نہیں چلیں آج وہاں نہیں جاتے آج یہاں نہیں جاتے وہاں نہیں جاتے آج چلیے آج آپ وہاں جائیے فران مدینہ اور ہم انشاءاللہ شاء مدنی چینل پر بیٹھ کر ہم علم دین سیکھیں گے آپ تو انصادی کوشش کریں اسلامی بہنیں بھی آپ کو ثواب ملے گا اور اسلامی بھائی جو انصادی کوشش ہو رہی ہے اس کو قبول کر لیں آپ کو نکی کی دعوت اگر گھر والے پیش کریں امی جان بیٹھی ہوئی ہیں والی صاحب بیٹھے ہیں تو والد صاحب بیٹھے تو بیٹھے بھی آ جائیں بیٹے بھی آ جائیں سب آ جائیں پیزان مدینہ کے اندر اور خوب علم دین مل کر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کی رات کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو میں یہاں مولا مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فضائل بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ سے کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں کتنی روایت ہے اس کی شرح میں مفتی احمد آخر نہیں لکھتے ہیں کہ ولی مطلب با معنی مددگار کے ولی با معنی مددگار کے اور یہ جو یہاں بیان ہوا کہ اس فرمان سے کہ یہ مصیبت میں جیسے مددگار ہوتا ہے نا تو جو قیامت تک کے لیے یہ روایت موجود ہے تو دوسرا یہ کہ آپ کو مولا علی کہنا یہ بھی جائز ہے کہ روایت میں واضح طور پر آیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے اور مولا علی کہتے ہیں ہم کہ آپ ہر مسلمان کے ولی اور مولا ہیں اس طرح تو اس روایت کے تحت یہ بات ہمارے سامنے آئی اسی طرح جو دوسری روایت جو میں نے آپ کو بیان کی مولا والی یہاں بھی یہی مولا سے مراد مددگار کے دوست کے ہیں جس حضور سے محبت ہے اسے حضرت علی رول عنہ سے محبت ہونی ضروری ہے بڑی پیاری روایت امام احمد نے مناقب ابو رافع سے روایت کی کہ جب غزبۂ اور میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار نے گھیر لیا ان میں سے بار جھنڈے لیے ہوئے تھے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے ان جھنڈے والوں کو قتل کر دیا تو حضرت جب امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ علی نے حق ادا کر دیا تو میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں تو سیدہ جب امین علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ دونوں سے ہوں اتنی پیاری یہ روایت ہے ماشاءاللہ اللہ اتنا پیار محبت کی بڑی پیاری روایت دیکھیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کروایا yani اس طرح کے مہاجرین کو انصار کا بھائی قرار دیا کہ فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی اور فلاں فلاں کا کہ ہر ایک دوسرے کے مال میں برابر کا حصہ دار ہے اور بعد وفات ایک دوسرے کا وارث یہ بھی وہاں تھا مگر جب وہ آیت میراث جو نازل ہوئی اس کے بعد پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا یہ یاد رکھیے گا تو انصار نے اپنا آدھا مال با خوشی اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا یعنی یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کی دو بیویاں تھیں اس نے ایک بیوی کو چھوڑ کر ایک بیوی اپنے بھائی کے نکاح میں بھی دی اس طرح انہوں نے اپنے آدھے آدھے مال کی تقسیم کی ترقی بنائی اور ایسی ایک عمدہ مثال یہ قائم کی گئی کہ آگے پیچھے ایسی مثالیں ملتی نہیں ہیں آج کے اس دور میں اس کی بے حد ضرورت ہے کہ مسلمان مسلمان کے لیے کس قدر اپنے مال و اسباب کو کھول دیتا ہے کس قدر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کر دے کہ انصار و مہاجر کا رشتہ کتنا پیارا اور خوبصورت رشتہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قائم فرمایا اور مسلمان کا تو مسلمان پر ایسی روایت ملتی ہے کہ مسلمان مسلمان کی ایک ایسی علامت لکھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جو دیوار ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے نا ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے یہ مسلمان کی مثال دی کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے مسلمان کی مثال ایسی تھی کہ پورا جیسے جسم ہے کہ جسم اگر ایک حصہ درد کرے تو اس کو پورا جسم محسوس کرتا ہے آپ کے سر میں درد ہو آپ کا پورا جسم محسوس کرے گا آپ کے ہاتھ میں درد ہو یہاں تک کہ انگوٹھے میں درد ہوتا ہے نا تو مزاج نہیں آتا اسی طرح مسلمانوں کی مثال ہے کہ ایک مسلمان اگر تکلیف میں ہو تو دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے مسلمان دوسروں کی تکلیف بڑھانے کے لیے نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی کی مسلمان تو اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے ان کو تکلیف میں راحت پہنچانے کے لیے آپ دیکھیے کہ پڑوسیوں کا متعلق آ گیا کہ اگر تمہارے ہاں پکے تو کچھ شوربہ زیادہ بنا تھا کہ پڑوسی کے گھر میں دے سکو اگر تم کو ایسی چیز کھاؤ تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکو کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کا بچہ دیکھے تو اس کو لگے کہ ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں ہے اتنی حقوق اور اتنی محبت اتنا احترام اور اتنی سینسٹیوٹی بیان کی گئی ہے یہ رشتوں کے اندر کہ کہیں بھی کسی کے دل و دماغ کے اندر کوئی مطلب کہ وہ گندگی پیدا نہ ہو جائے کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو جائے کوئی گیبت یا چگلی کے اور اس طرح کے تومتوں کے دروازے نہ کھولیں ازیتوں کے دروازے نہ کھولیں تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو آئیے ہم اس محبتوں کو عام کریں اس محبت کو پھیلائیں آپ کہیے کہ کیسے آپ کیجیے ہاں جو آپ ہیں نا جی آپ آپ کیجیے انتظار مت کیجیے کہ میرا پڑوسی کرے گا انتظار مت کیجیے کہ میرا وہ رشتے دار کرے گا انتظار مت کیجیے کہ میرا بھائی کرے گا آپ انتظار مت کیجیے میں آپی ہی سے کہہ رہا ہوں ہمت کیجیے ہمت کیجیے آپ آگے بڑھیے آپ کوشش کیجیے جنت کی طرف بڑھنا ہے پہلے ہمیں ہم اپنے قدم کیوں نہ بڑھائیں اللہ کی رضا کی طرف بڑھنا ہے ہم ہی اپنے قدم کیوں نہ بڑھائیں مت ہوا آپ کی ہمت نہیں ہو رہی آپ کا ذہن نہیں بن رہا اللہ سے دعا تاک رات ہے مقبولیت کی رات ہے مولا مشکل کچھ شیر خدا کر رہا مولا تعالیٰ وزول کریم و صدقہ مانگے رب کریم کی بار میں انصار و مہاجیر کے جو رشتہ قائم کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے درمیان محبت اور پیار کا رشتہ قائم کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انصار بح... کہتے مددگار کو ہیں مدد پر تو پورا بیان میں ابتدان کر چکا انسار کہتے مددگار کو ہیں مدد کرنے والے تو بندے بندے کی مدد کرتا ہی ہے اور ہم بھی ہم تو ہے ہی میں سے مدد کے قیال یا علی مدد مولا مشکل کشا مدد شیر خدا مدد تو ہم تو ہی مدد والے بندہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہی رہتا ہے تو اب عبد الرحمان بن نو ربدی اللہ تعالیٰ انہوں, انہوں نے بھی جت کی تھی یہ بھی مہاجر تھے انہوں نے ان کا رشتہ جس صحابی سے ہوا تو انہوں نے تقسیم کیا مال کو یہاں تک جو دو بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دینے کو آپ نے فرمایا کہ میں تاجر ہوں مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو بازار کہاں آپ بازار گئے کام کاج کیا محنت مزدوری کی اور کرتے کرتے کرتے آخر آپ صحابہ کرم علیہ سب سے زیادہ مالدار گئے عبدالرحمان قبول نہیں کیا رشتہ قائم تھا قبول نہیں کیا آپ نے خود کوشش کی محنت کی مگر انسار صحابی نے تو اپنا کام کیا نا انہوں نے تو اپنی کوشش پوری کر دی نا وہ تو آگے بڑھے تو آگے بڑھئے انصار صحابہ جس طرح آگے بڑھے مہاجیر صاحبہ نے جس طرح ان کے ساتھ مل جل کر رہے اور ایک بڑا پیارا ایک منظر تھا مدین منورہ کا وہ جو یہ جو رشتہ قائم کیا گیا اس کو کتاب میں تو آنکھوں سے اشک نکل آئیں ایسے ایسے واقعات انصار و صحابہ کی آپس کی محبت کے پھر مکہ مکرمہ کے جو صحابہ کرام کی جو محبتوں کا واقعات تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون و محبت کرنے کے حوالے سے نا جانے آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں آپ ہی سرچ کر رہا ہوں میرے مدنی چلنے کے ناظرین آپ ہمت کریں آپ آگے بڑھیں آپ کوشش کریں کیا جب کہ یہ کام آپ ہی کے ذریعے ہو جائے اور جو ٹوٹ پھوٹ خاندان میں رشتہ داروں میں آپس کے تعلقات میں محلے میں ہو چکی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ختم ہونے کے لیے میرا کوئی عمل میرا کوئی قول میرا کوئی چیز میرے کام آ جائے اور یہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مدنی پھول کو اپنے دل کے مدنی گلدسے میں سجائیں گے اور ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو ان اللہ تعالیٰ ہمارا شہر ہمارا ملک امن کا گہوارا بن جائے گا بن جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے مدنی چینل دیکھتے رہیے یہ سنتوں بھرے یہ محبتوں بھرے یہ امن بھرے یہ سکون بھرے یہ رحمتوں بھرے مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتے رہیں گے آپ اسے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے اتنا پیارا گلدستہ بنے گا کہ اس کی خوشبو سے آپ کے مسامے دماغ معطر ہوتے رہیں گے آپ کا طرح معتر ہوتا رہے گا آپ کے قرب و جوار والے اس خوشبو سے معتر ہوتے رہیں گے آپ آپ بھی اس خوشبو سے لطف اندوز ہوں گے آپ کے قریب آنے والا بھی اس محبت اور امن اور رحمت اور پیار کی خوشبو سے لطف اندوز ہوگا مدری چینل سے وابستہ رہیے بات تھی اس روایت کی جس میں صحابہ کرام علیہ مدوان کے آپس رشتہ مہاجی اور انسار کا جو قائم ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی بھائی حضرت علی ربدی اللہ تعالیٰ آئے ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی کی سرکار کی بارکاہ میں عرض کی اب آپ نے اپنے صحابہ میں بھائی چارہ کرا دیا مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا تو پیارے آپ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما ہے تم دین و دنیا میں میرے بھائی ہو یعنی تم رشتے میں بھی میرے چچا جات بھائی ہو اور اب اس اکتے بواخات میں بھی تم کو اپنا بھائی بنایا ہے اور دنیا آخرت میں بھی اپنا بھائی دیکھیے کتنی یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علی والی وسلم نے محبت کا اظہار کیا سعیدہ مولا مشق شہر خدا کر رہا ملا تعالیٰ بزول کریف سے اور یہاں ایک مدنی پھول بڑا پیارا ہے کہ صدیق حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ یہ <تصفح> فرمائے کہ تم میرے دنیا رکھ لو بھائی ہو لیکن پوری سیرتیں مولا مشکل خوشا کرو مولا تعالی وجل کریم میں کبھی ہم نے یہ نہ پڑھا نہ سنا کہ آپ نے کسی موقع پر کہا ہو کہ آپ ہمارے بھائی ہو جب بھی کہا یا رسول اللہ سرکار کو سرکار کے نام سے بھائی نہیں کہا سرکار نے فرمایا تو میرے بھائی ہو لیکن کبھی مولا مشکل خوشا ربضی اللہ تعالی انہوں کی سیرت میں ہم نے نہیں پڑھا کہ آپ نے کہا ہو کہ آپ میرے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل تعظیم اور محبت عطا فرمائے آپ کی فضائل میں ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عین ہوتے. فرماتی ہیں جو روایت کرتی ہیں ان میں عتی یہ ہیں. فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی کو فرماتے سنا حالانکہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کہ اللہ میں دنیا سے رخصت نہ ہوں میں خلاصہ اللہ میں دنیا سے اس وقت رخصت نہ ہوں جب تک کہ مجھے تو علی نہ دکھا دے اس کی شرح میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ دعا یا تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو بھیجتے وقت مانگی یا جب حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ چلے گئے تب مانگی یا جب اس لشکر کی واسطے کی خبر پہنچی تب مانگی بہرحال اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کرنے سے انتہائی محبت تھی ان کی غیر موجودگی بہت شاخ تھی میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک اور حدیث یہ سرکار صلی اللہ تعالی نے فرمایا علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور ان سے مومن بغض نہیں رکھتا یعنی اس کے متعلق مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی کسوٹی ہیں ایمان کی کسوٹی ہیں جو اپنے ایمان کی تحقیق کرنا چاہے کہ میں مومن ہوں یا منافق وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں غور کرے کہ مجھے ان سرکار سے کتنی محبت ہے یہ غور کر لینا چاہیے کہ مجھے صحیح نہ نا مشکل کشا شیر خدا کر رم اللہ تعالیٰ وزول کرم محبت کتنی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وزول کریم سے محبت عطا فرمائے کامل محبت عطا فرمائے ہم کو مولا مشکل کشا سے پیار ہے انشاءاللہ اللہ دو جہاں میں اپنا بیرا پار ہے تو اس طرح اور بھی کئی آپ کے متعلق فضائل بیان کیے گئے آپ کا توکل کے متعلق میں نے حکایت پڑی روایت پڑھی بہت ہی پیاری روایت تھی کہ آپ کو بڑا توکل کا مقام حاصل تھا ایک مرتبہ حضرت مولا مشکل کچا شہر خدا کرم مولا تعالیٰ وجول کریں گے پاس ایک مقدمہ فیصلے کے لیے آیا آپ اس کی سماعت کے لیے دیوار کے نیچے بیٹھ گئے ایک شخص نے عرض کیا جناب والا یہ دیوار گرا ہی جاتی ہے آپ سے اٹھ جائیے یہ دیوار گرنے والی ہے تو شیر خدا کر رجم نے شاید فرمایا تم اپنا کام کرو میری حفاظت کرنے والا میرا رب ہے چنا کہ آپ نے مقدمہ سنا فیصلہ سنا کر جب آپ وہاں سے اٹھ گئے اس کے بعد دیوار گری کتنا آپ کو توکل تھا پھر آپ کا جو سینا کشادہ تھا آپ کو جو ایک علم پر فیصلے پر جو مہارت و حاصل تھا اس کی متعلق ایک روایت آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے یمن کی جانب قاضی بنا کر بھیجنا بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تو ابھی جوان ہوں ابھی کم عمر تھی رض کرتے نا تجربے کار جو معاملہ طے کرنا نہیں جانتا آپ نے اپنی وہ کم عمری کا اظہار کیا کہ میں کیسے یہ فیصلے سارے کروں گا اور آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ تعالی ولیم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا ہاتھ مبارک رکھا یا مارا اور فرمایا الہی اس کے قلب کو روشن فرما دے اس کی زبان کو عطا فرما دے فرماتے قسم ہے اس خدا کی جس کے حکوم سے بیجوں سے درخت پیدا ہوتے ہیں کہ اس دعا کے بعد سے پھر کبھی مجھے کسی مقدمے کے تصویر میں کوئی تعدد پیدا نہیں ہوا بغیر شک و شبے کے میں نے ہر مقدمے میں درست فیصلہ کر لیا یعنی صد... یہاں تک ہے کہ جب عزرت مولا مشکل کچھ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم شہر میں نہ ہوتے یعنی جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عین ہو جب امیر مومنین تھے جب شہر میں نہ ہوتے مطلب یا دستیاب نہ ہوتے تو آپ کو ڈر لگتا فاروق اعظم تعالیٰ کو کیونکہ فیصلے میں ان کی مشاورت آپ لیا کرتے تھے دیکھیں کتنی ان کے درمیان آپس میں تعلق اور محبت کا رشتہ تھا صاحب کرام علیم و ردوان کا آپس میں تو یہ آپ کی خوشادہ قلبی اور فیصلے پر جو عبور حاصل تھا اس کے متعلق آپ کو روایت بیان کی آپ کی بد تو بد دعا تھی کہ تبرانی اور ابو نعیم نے اس کے حوالے سے نقل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ فرمایا ایک شخص نے آپ کی اس بات کو جتلا دیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے لیے بدوا کر دوں اگر تو جھوٹا ہے یعنی آپ نے فرمایا اگر تو جھوٹا ہے تو کیا میں تیرے لیے بدوا کر دوں تو اس نے کہا ضرور بد کیجیے ہوگا بس ایسا ہی چنا میرے آقا مولا مشکل کو شاک کر رہا ہوں تعالیٰ وز ال کریم نے اس کے لیے بدعا کی اب بھی وہ شخص اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا کہ اندھا ہو گئے یہ دعا کا سرتا مولا مشکل خچا شعر خدا کر رام تعالی وجل وجول کری اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے میں نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ شا اللہ از ان کا ذکر خیر کریں گے اور ان کی ذکر سے ان کی برکتیں حاصل کریں گے خوف خدا کا اور مسلمانوں کے اموال کی نگبانی کا یہ علم تھا کہ روایتوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال جب تقسیم کر یعنی مسلمانوں میں جب یہ بیت المال کا مال تقسیم فرما دیتے پھر نماز پڑھتے تاکہ بیت المال اس بات کی گھوائی دے کہ آپ نے وہاں مسلمانوں سے بچا کر مال کو جمع نہیں کیا انہ اس طرح بھی یہ روایتیں ملتی ہیں کہ سرکار وہ کہ جب آپ بیت المال تقسیم فرما دیتے تو آپ بیت المال کی دونوں دیواروں سے فرمایا کرتے بیت المال کی دونوں دیواروں گھوارے نا کہ تمہیں میں نے عدل کے ساتھ بھرا تھا عدل کے ساتھ خالی کیا سی روایتیں بھی ملتی ہیں تو مسلمانوں کے املاک اور اموال کے جو امانت جو بیت المال کا جو آپ کا انداز تھا یہ آپ دیکھیے ان کا جو پرہیز گاری تھی یہ آپ کو بیان کی گئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی کامل محبت عطا فرمائے کامل عشق عطا فرمائے تمام صحابۂ کرام خلفہ راشدین صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا مشکل کشا امیر معاویہ بلال حبشی، ابو ہریرا تمام صحابہ کرم علی مردوان کی کامل کامل کامل محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں عطا فرمائے اور ہم سب کو عاشق اہل بیت عاشق صحابہ بنائے اور داودستہ کے مدی ماحول سے وابستہ رکھے پڑوس میں اذان اور ہی اذان کا جواب دے دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ون لا إله إلا الله اشهد ون لا إله إلا الله اشهد المحمد صلى الله عليه وسلم اللہ و فضان مدینہ میں بھی عشاء کی اذان شروع ہو چکی ہے امیر سنت اپنے اسلامی بھائی کے ساتھ اس اذان کا جواب دے رہے ہیں اور انشاءاللہ عشاء کی جماعت نو بجے ادا کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو نماز با جماعت کا پابند بنائے اور ہم سب کو تمام صحابۂ کرام علیہ مرضوان کی برکت عطا فرمائے اہل بیت کی برکت عطا فرمائے عام مشتحدین کی برکت عطا فرمائے اولیاء کاملین کی برکت عطا فرمائے آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلو اِلبیب سلطل